کے نام <سلام> سے جو بڑا مہربان نہایت رحم باہر بحیر ال ہلاکت خیر ان ماپ ماپتول میں کمی کرنے والوں کے اللہ دینا بولو ارکالو اَََََََ ناصى جب وہ لوگوں سے معاف كريتے يسون تو پورا ليتے وہ ادا كارو ہوں اور جب ان کو ماپ سے معاف كر ديتے اور وزالو ان کو توڑ دیتے يكون تو وہ کم کر دیتے علاد دنو نہیں وہ یقین رب سے وہ لوگ کے بے شک وہ مغرب اٹھائے جانے والے ہیں یوم عظیم ایک بہت بڑے دل کے لیے یوم جس دن یقو کھڑے ہوں گے لوگ العالمین جہانوں کے رب کے لیے کلگل نہیں جن کتاب الفجاری یقینا یقیناً نافرمان لوگوں کا لکھا گیا یا احمد نفیسین میں ہوگا سخت قید کے دفتر میں کس چیز نے معلوم کروایا دین کیا ہے سخت قید کا کتاب مرخوم وہ ایک کتاب ہے مرفوم لکھی ہے ہلاکت ہے بہت بڑی جو میں جتلانے والوں کے لیے اللہ دینا بولو یوکس دیبونا جو جتلاتے ہیں بجوی تین فیصلے کے بدلے کے دن کو وہ ماں یوکسو بھی اور نہیں جتلاتا اس کو الا مگر کل دن ہر کا زیادتی کرنے والا عظیم گنادار جب پڑھی جاتی ہے ہماری آیا تو کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی رانا دگ ہے ان کے دلوں پر مافیر کا کانوی بون جو کماتے ہیں بے شک وہ ربدیم اپنے رب سے یوم اس دن لامحجو البتہ کردے میں ہوں گے حجاب سے ہوں گے سما پھر بے شک وہ لا فال الجین داخل ہونے والے ہیں بڑکتی آگ میں پالو پھر کہا جائے گا حضل بھی یہ ہے وہ کن تم کی تھے تم جس کو جبکایا کرتے کلگر نہیں ان کتاب الفراری یقیناً لکھا ہوا میں ہے اور ماں ادرا کا ماں علی جون اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو کہ علی جون کیا ہے کتاب وہ ایک رجسٹر ہے کتاب ہے لکھا گیا یہ چادو ہو ہوتے ہیں اس کو المقرہ یعنی مقرر فریق سے یقیناً البتہ نعمتوں میں ہیں نعمتوں میں ہوں گے الراعی کی سختوں پر یمزرون وہ دیکھیں گے تاریخوں کو پہچانے گا کی وجود ہی ان کے چہروں میں نظرات نئیم نعمتوں کی تازگی وہ پلائے جائیں گے جور مخصوم محر لگی شراب فیتا اس فیتا مہر مستوری ہوگی وفی ذالی اس میں فن یہ شنافت لازم ہے کہ مقابلہ کرے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے المطناطور مقابلہ کرنے والے پر مزاج اور اس کا ذائقہ یا اس کی ملاوٹ ملونی تسمی سے ہوگی عیناً جو کہ ایک جسمہ ہے یسرہو بھی ہاتھ دیئے یہ اس سے المطربون تریبی یا مطرب لوگ اِنَّ اللَّذِينَ يَقِينًا وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا کانو وہے من اللَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان سے یدحکون مزاد کیا کرتے ہنسا کرتے وَإِدَا بَرُّو بِهِمْ اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے یتغامزون تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے وہ ادن پلگ اور جب وہ لوسے قلعہ اپنے گھر والوں کی طرف ان پل تو لوسے خوش کپیاں کرنے والے خوش ہونے والے وہ ادار اور جب وہ دیکھتے فالو کہتے انا اذائی پہ سکی ہے لوگ لوال لون البتہ گبراہ بابا اور فنو نہیں بیچے گئے الہم ان پر شاتین حفاظت کرنے والے بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بن الغفاری کافروں سے مراب کریں گے الختوں پر دیکھیں گے الطو بالغفارو کے کیا پادیا ہے کافروں نے ما گو کچھ کام یا جو وہ عمل کرتے تھے رام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا وہ لگائے گا وہ اسی لائق ہے اور, اور یا یہی اس کا حق ہے وہ ادل <الارضح> اور جب زمین خود پھینکی جائے گی یا پھیلا دی جائے گی وہ القت معافی اور ڈال دے گی پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہے وہ تخلق اور خالی ہو جائے گی وہ آدھ یور اور اپنے رب کے لیے کان لگائے گی اور وہ کسی کے لائق ہے یا یہی اس کا حق ہے یا انسان, ہو، اے انسان، کا مشقت کرنے والا ہے ادا ربی کا اپنے رب کی طرف قد صحیح کرنے والا تخت مشقت کرنے والا سب آفی پسوں سے ملاقات کرنے والا ہے لیکن وہ من وطی یا کتابہ ہو جو دیا گیا اپنا نامۂ اپنے ہاتھ میں حساب لیا جائے گا حساب آسان حساب ہو اور وہ لوٹے گا طرف مسرورہ خوش وہ اماں اور لیکن وہ من وطی یا کتابہ ہو جو دیا گیا اپنا نام اعمال بھی اپنے ہاتھ انقریب وہ, وہ, وہ آزہری اپنی چیز کے پیچھے سے فصوف تو ان غریب وہ پکارے گا ہلاکت کو وہ داخل ہوگا جہنم میں کہنا تھا کہ آگے ہی اپنے گھر میں مسروغ خوش انگنہ وہ یقین رکھتا تھا یہ بانگ کرتا تھا اللہ یقور کے وہ نہیں لوٹے گا بلا کیوں نہیں ان رس گانا بھی بسیرا اس کو خوب دیکھنے والا ہے اور رات کی جسے وہ جمع کرتی ہے چاند کی جب وہ نور سے ہو جاتا ہے لطرک تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوگے یا چڑو گے سمالا کیا ہے انہیں لا مین وہ ایمان نہیں لاتے وہ عدا پوری اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر ارف العنفان لاس نہیںدا نہیں کرتے بنینا کا فروغ بلکہ لون وہ, لوگ جنہوں نے کیا, وہ لاتے ہیں اور باب اور اللہ جانتا ہے بیمہ یو لون اس چیز کو جو وہ جمع کر رہے ہیں ہم کچھ دے دے ان کو بھی آزاد بھی دردناک آزاد کی صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک لحمر کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نا ختم ہونے والا الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہے منازل والے برجوں والے آسمان کی بروج منزلیں بل یوم المرود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اور حاضر ہونے والے کی مشہور اور جس کے پاس حاضر ہوا گیا ہے فوکیلاخرو مارے گئے والے ذات المخرود آگ والے جو کہ بہت این والی تھی عل ہوں علیہ پر جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اور وہ اعلیٰ فارونہ اس چیز پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہور گواہ کے فَمَا نقام مِنْهُمْ اور نہیں ہی انہوں نے انتقام لیا ان سے بغر يؤمنوا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر العزیز الحبی جو سفر غالب اور خوب تعریف کیا گیا ہے اللہ بھی اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بطف اور زمین کی اللہ تعالی اللہ سے ہے ان دینا میں مکمینوں کو وبمینا اور مبمینہ عورتوں کو تم پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلام عذاب الجنما ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولاحم اور ان کے لیے عذاب الحریف عذاب ہے جلانے کا کامن ہوں یقیناً وہ لوگ جو ایماندار و عامل الطالحاتی اور عمل کیے لم جن ناسن ان, ان کے لیے باغات ہیں تجری چلتے ہیں انہار ان کے نیچے سے دریا لال قدیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی انخش رب بھی کا یقیناً رب کی بکر نہ شدید البتہ سخت ہے نہ ہو بے شخص ہوا وہی ابتدا کرتا ہے وہ یوین اور لوٹاتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا وَحُوَ الْغَفُورٌ اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے بہت زیادہ مست کرنے والا مدود کہتے ہیں سات محدت شفاف ذلع المجیب ذلف عرش والا ہے مجید بڑی شان والا ہے فعالم بہت زیادہ کر گزرنے والا ہے لما اس کام کو یوری جس کا وہ ارادہ کرے التا کا کیا آئی ہے تیرے پاس حدیث الجنود لشکروں کی بات فرعون کی و سمود اور سمود کی بل بلکہ وہ لوگ کافروں جنہوں نے سفر کیا اپنی تقدی جسلانے میں لگے ہوئے ہیں بباہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے مشید گھیرنے والا ہے بل ہوا بلکہ وہ قرآن مجید قرآن ہے بڑی شان والا فی لو اب مخصوص ایسی تختی میں مخصوص جس کی حفاظت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابار اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے قسم آسمان کی مستارف اور رات کو آنے والے کیما ادراکہ اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو مستارف رات کو آنے والا کیا ہے ان نجم چمکدار ستارہ یعنی ان نہیں ہے کوئی جان لما علیہ حافظ بغیر ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا انسان لازم ہے انسان کو کہ وہ دیکھے بن ما کوف وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے بم ما اناف ایک اچھلنے والے پانی سے یہ نکلتا ہے بم بینک پیٹ کے درمیان سے وہ ترائف اور درمیان سے انا ہوا رج ہیر بے شک وہ اس کو لوٹانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے جو وہ تبل سرا جانچ پڑتال کی جائے گی پوشیدہ باتوں کی پس نہیں ہے اس کے بعد کوئی قرت والا نہ اور نہ ہی کوئی بردگار بس سمائی اور آسمان کی قسم کسمائی آسمان کی قسم ذات وی جو کہ لوٹانے والا ہے یعنی کہ بارش برسانے والا پانی کو دوبارہ بارش کی شرک میں لوٹاتا ہے والارضی اور زمین کی قسم ذات صدری جو کہ پھٹنے والی ہے یعنی جسے سے زمین پھٹ کر نباتات ہوتی ہے انہیں ہوں بے شک وہ لفول یہ بات ہے فصل دو ٹو وما ہوا بالحزل اور نہیں ہے یہ مذاق ان نہ ہوں یقینا قیدا بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں ایک نہایت خفیہ تدبیر وہ عقید قیدہ اکی اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں ایک خفیہ تدبیر تصبیر بس محلت دے کافروں کو ہم ہوں میں بھی انہیں محلت دیتا ہوں رقیدہ تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہمارہ ہے سب بے اس طور پر بیان کر اپنے رب کے نام کی اللہ اللہ جو سب سے بلند ہے اللہ بھی بولا خالہ تھا جس نے پیدا کیا تھا پیالبی اور وہ داغ سب تارا جس نے اندازہ مقرر کیا فہدا پھر ہدایت دی والذی اور وہ دات فخرا جل جس نے اگایا نکالا چارا سجارا ہو بنا دیا اس کو ان, احوا. احوا دیا. کا ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا تو آپ نہیں بھولیں گے اللہ مگر ماشا اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اللہ ہو یا الم الک وہ جانتا ہے سلی باد، و جو کو شیتا ہے ورنہ کا اور ہم صحورت دیں گے تجھ کو دل یوس آسان راستے کے لیے فرق کرسیحت کر ان نفاتی فکر اگر نصیحت فائدہ دے سید دس کرو ان قریب نصیحت حاصل کرے گا میں یکشا جو ڈر گیا یا جو بد نصیب جو داخل ہوگا بڑی آگ میں پھر لا یمن تو سیحا نہ وہ مرے گا اس میں والا یقیا اور نہ زندہ رہے گا قد اصلاحہ تحقیق کامیاب ہو گیا منتظر کا جو پاک ہوا وہ اضاکہ رسب ربی ہی اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام فصل پس نماز پڑھی بل تو پھر بلکہ تم تجدید دیتے ہو الدنیا دنیا بھی زندگی کو بل اور آخرت خیر اب ابقا۔ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے نہ ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسا اور موسا کے صحیفوں میں بسم اللہ, الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے ہل عقاطہ کہ آئی ہے تیرے پاس حدیث الغاشیہ تھام لینے والی کی خبر وجوہ کچھ چہرے یوم ابدین والے, جھٹنے والے ہوں گے دلیل ہونے والے. بہت زیادہ عمل کرنے والے ناطے بہت زیادہ تھکنے والے تسلا نارن داخل ہوں گے گرم آگ میں پلائے جائیں گے من آئین ایک کھولتے ہوئے چشمے سے لیسا سلا آمن نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا ابلا مگر من وریع مگر زریل کا اٹک جانے والا لایوسمین جو نہ موٹا کرے گا من منجور اور نہ ہیت کرے گا بھوک سے اپنی کوشش پر راضی ہونے والے ایسا کھانا ہوتا ہے جو کانٹے دار ہو اور گلے میں اٹک جائے جنت عالیا برند بالا باغات میں جاریہ بہنے والا سخت ہے مرتوعہ اونچے برند بالا وہ اقواب اور آپ خورے ہیں رکھے گئے وہ نوارث اور مصفوفہ سخ بسخ رکھے گئے بازار تعلیم ہے مصفوفہ بچائے گئے کیا وہ نہیں دیکھتے e کیسے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ عید الماعی اور آسمان کی طرف کئی فاروفی عق کیسے وہ بلند کیا گیا ہے وہ عید الواری اور پہاڑ کی طرف کئی فانوسی وقت کیسے وہ گاڑا گیا ہے وہ عید اور زمین کی طرف کئی فاصوف عق کیسے وہ بچھائی گئی ہے تو تو نصیحت کر اناما انتم بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے لستا ہند سنیں ان پر مسلط کیا گیا مگر منط مو موڑا وکافر اور انکار کیا ہو پس اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا الـ عذاب الـ اکبر سب سے بڑا عذاب انا یقیناً ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے تم ماں پھر بے شخص ہماری ذمے کا پیشاب ہے رحمان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 والفجر قسم ہے فجر کی ان عشر اور تھی نہیں دیکھا کیسا فعالہ کیسے کیا ہے ربو کا تر رب نے ارما ارن کے ساتھ ذات ارم عماد جو ستونوں والے تھے اللہ وہ نہیں پیدا کیے گئے مصروحا ان کی بلاد شہروں میں سبود اللہ اور جنہوں نے کاٹا چٹانوں کو بل باد تراچا چٹانوں کو بل وادیوں میں پھر اونا اور جو اللہ جنہوں نے سرکشی کی حد سے بھر گئے سن بلاد چہروں میں تو اکثر زیادہ کیسا ربو کا پس ان پر تیر رب نے سو عذاب عذاب کا کا ان رب کا بے شخص تیرا رب لبل مرساد یقیناً غاب میں ہے تو عمل انسان بس لیکن وہ شخص وہ انسان لیکن انسان ادا مبتلا رقب جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب فاک اس کو عزت دے بہنا آنا ہوا اور اس کو نعمت دے فیا کہتا ہے ربی میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اما الا مبتلا ہوں اور لیکن جب وہ اس کو آزمائے تو کہتا ہے ربی آن میرے رب نے مجھ کو زلید کر دیا کل ہرگز ایسا نہیں بلّہ تمری مونر یتیم بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی ولا اور نہیں تم ترغیب دیتے اللہ تعامی اور تم کھاتے ہو میرا لما سمیت کر کھا جانا مالا اور تم محبت کرتے ہو مال سے جما شدید محبت کل کر نہیں ارا دکت اردو دکن دکا جب ریزا ردا کر دی جائے گی زمین ریزا ردا کیا جانا وہ جا ارب کا اور آئے گا تیرا رب بل ملاقو اور فرشتے سفن سفن سفن سفن سفن سفن سفن و جی یوم ایدن بھی جہنم اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو یوم ادین یہ الانسان اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان اور کہاں ہے اس کے لیے نصیحت وہ کہے گا یا لہتا نہیں ہے کاش قدم تویاتی میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا سی دن پر اس دن لائب عبہ ہوا حج نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی ایک وَلَا يُفِقُلْ اور نہیں और नहीं ہوں اس جیسا باندھنا تو مسمع اے اطمینان والی جان ارٹ جا ادار کی اپنے رب کی طرف رابعتم مربیہ رادی پسند کی ہوئی بس پھولی بس داخل ہو فی سبادی میرے بسوں میں وقت بس پھولی اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں اللہ رحمان رحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رہن والا نہایت مہربان ہے لا نہیں اکسیم بیحاد البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی وانتحیل اور تو اترنے والا ہے رہنے والا ہے بحاد اس شہر میں وہ بال اور جلنے والے کی بہ بلد اور جو اس نے جنا لقد خلقنا نل انسان تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو سی کب بہت زیادہ محنت میں بڑی مشقت میں کیا وہ سمجھتا ہے اللہ علیہ احد یہ نہیں طرف رکھے گا اس پر کوئی ایک جولو جو وہ کہتا ہے اہلک میں نے خرچ کیا مال الا بہت زیادہ مال اک کیا وہ سمجھتا ہے گمانگ کرتا ہے الم احد کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نہیں نجعل لہو نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے نہ ہو اور ہم نے اس کو ہدایت کی نجدئی دو راستوں کی فلک تاہم پس نہیں اس نے فلاں عبور کیا العاقبہ گھاٹی کو بما ادراک اور نے تجھ کو معلوم کروایا بل آقاب کیا ہے مشکل گھاٹی سب پورا کا رقاب گدل چھڑوانا او اس یا کھانا کھلانا فی یومن کسی دن بھی مصربہ بھوک والے کو یتیمن کسی یتیم کو زا مقربا ذرابت والے کو او مسکین زا مطربہ یا مسکین کو زا مطربہ مٹی والا مٹی میں ہوا من مکان پھر وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے بات ہو بے صبری اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی تو مرحمہ اور ایک دوسرے کو وصیت کی رحم کرنے کی رائے کا تھا مانا یہی لوگ ہیں داہنے ہاتھ والے بلدینہ کا اور وہ لوگ جنہوں نے فخر کیا آیاتی ہماری آیات کے ساتھ تم اصحاب مچھر وہی ہیں بائیں ہاتھ والے علیہ پر آگ ہے مقصد بند کی گئی